السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم جماعت ہم مختلف حادثی مبارکہ کا کثیر خلاصہ اور نچوڑ بیان کر رہے ہیں تفصیل بیان نہیں کر رہے ہیں تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان مصنون اذکار کرنا اور عبادت میں مشغول رہنا تو مزید ثواب کے مستحق ہوں گے اور اس سے نماز میں یکسوئی بھی حاصل ہوگی جس وقت بھی مسجد میں آنا ہو تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا نمبر ایک بلا ضرورت شدیدہ دنوی گفتگو نہ کرے نمبر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت و ذکر اہستہ اہستہ کرے نمبر تین قبلہ روح ہو کر نہ رو نہ پھیلائے نمبر پانچ نہ گانا گائے نمبر چھ نہ باہر گم ہو جانے والی چیز کو مسجد میں تلاش کرے اعلان کرے نمبر سات بدن کپڑے اور کسی اور چیز سے نہ کہلے نمبر آٹھ، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے اور نہ ہی اس کو چٹ ان کو چٹکائے نمبر نو الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کرے جب جماعت کڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو بالکل سیدھا کرنا مل کر کڑا ہونا جماعت کی تمام سنتوں کو ہی رعایت کرنا اس میں بہت سے لوگ سستی اور غفلت کرتے ہیں سیدھا کڑے ہونے میں اور قریب قریب کڑے ہونے میں اقامت کا بھی مصنون انداز سے جواز جواب دینا کہ اس میں بھی بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں اور اقامت کی کا جواب نہیں دیتے